قسم ہے ان ہواؤں کی جو ایک کے بعد ایک بھیجی جاتی ہیں کل پھر جو آندھی بن کر زور سے چلتی ہیں نشرا اور جو بادلوں کو خوب اچھی طرح پھیلا دیتی ہیں کل فیری پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو حق اور باطل کو الگ الگ کر دیتے ہیں پھر نصیحت کی باتیں نازل کرتے ہیں عذراً او نذرا جو یا تو لوگوں کے لیے معافی مانگنے کا سبب بنتی ہیں یا ڈرانے کا انما توعدون لواقع یقیناً وہ واقعہ ضرور پیش آ کر رہے گا جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے فَإذا النجوم قمست چنانچہ وہ واقع اس وقت ہوگا جب ستارے بجھا دیے جائیں گے وَإذا فرجت اور جب آسمان کو چیر دیا جائے گا وَإذا نصفت اور جب پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے وہ اور جب پیغمبروں کے جمع ہونے کا وقت آ جائے گا يوم اجلت؟ کوئی پوچھے کہ اس معاملے کو کس دن کے لیے ملتوی کیا گیا ہے ليوم الفصل تو جواب یہ ہے کہ فیصلے کے دن کے لیے وما ادراك ما يوم الفصل اور تمہیں کیا معلوم کہ فیصلے کا دن کیا چیز ہے وَيْلٌ للمكذبين بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں ألم کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کیا تم الْآخِرِينَ کے پیچھے بعد والوں کو بھی چلتا کر دیں گے ایسا ہی سلوک ہم مجرموں کے ساتھ کیا کرتے ہیں بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جٹلاتے ہیں الم نخلقكم من مهين کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا في قرار مكين الى قدر معلوم پھر ہم نے اسے مقررہ وقت تک ایک مضبوط قرار کی جگہ میں رکھا در پھر ہم نے توازن پیدا کیا چناچے اچھا توازن پیدا کرنے والے ہم ہیں بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں باقی فا ہم نے زمین کو ایسا نہیں بنایا کہ وہ سمیٹ کر رکھنے والی ہے احیاء زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی جسوتی اور ہم نے اس میں گڑے ہوئے اونچے اونچے پہاڑ پیدا کیے اور تمہیں میٹھے پانی سے سیراب کرنے کا انتظام کیا يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں الى ما به تکذبون ان سے کہا جائے گا کہ چلو اب اسی چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے چلو اس سائبان کی طرف جو تین شاخوں والا ہے لا ولا من جس میں نہ تو ٹھنڈک والا سایہ ہے اور نہ وہ آگ کی لپٹ سے بچا سکتا ہے انها وہ آگ تو محل جیسے بڑے بڑے شولہ پھینکے گی ان ج ایسا لگے گا جیسے وہ زرد رنگ کے اونٹ ہوں بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں لاتے یوم لا پو یہ ایسا دن ہے جس میں یہ لوگ بول نہیں سکیں گے وَلَا يُؤذن لهم اور نہ انہیں اس بات کی اجازت ہوگی کہ وہ کوئی عذر پیش کر سکیں وَيْلٌ يَوْمَئذٍ بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں يوم الفصل جمعناكم یہ فیصلے کا دن ہے ہم نے تمہیں اور پچھلے لوگوں کو اکٹھا کر لیا ہے فَإن كَانَ لَكُم كَيْدٌ فَكِيدٌ اب اگر تمہارے پاس کوئی داؤ ہے تو مجھ پر وہ داؤ چلا لو میں بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں ان في جن لوگوں نے تقوا اختیار کیا وہ بے شک سایوں اور چشموں کے درمیان ہوں گے وفواكه من اور اپنے من پسند بیو کے درمیان بی تم تم ان سے کہا جائے گا کہ مزے سے کھاؤ اور پیو ان اعمال کی بدولت جو تم کیا کرتے تھے ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی سلا دیتے ہیں وَيْلٌ بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں مجرم اے کافرو کچھ وقت کھالو اور مزے اڑا لو حقیقت میں تم لوگ مجرم ہو بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ لَا <يرکعُون> اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھک جاؤ تو یہ جھکتے نہیں ہیں وَيْلٌ میں ادل <مكذبين> بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں بھی حدیسی بند ہوں مینو اب اس کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے